میرے منشدے کے ارشاد ہیں کسی مغل کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی ضائع قربانی نہیں جاتی کسی مغل La, <laughs> اگر کے باپ کر دے گی محبت سے مگر میں کیا کروں میں بھی پرانی نہیں جانی مگر میں کیا ہے کاجر بات نے بتوں کی بے و کا کیا ہے تجر بات نے, نے مگر اکر ہی، ہی آبا آبا آبا آبا آبا جائے. ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر پا رہے تھے رحمۃ اللہ کا یہ معمول شریک تھا تمام بزرگوں کا اپنی نگاہوں کو بے ضرورت اٹھاتے ہی تھے. سارے سفر میں نگاہ نیچی رہتی تھی اور امتحالات قائم کرتے تھے کیا معلوم کہ کہیں میری ٹرین رکے اس کے برابر میں کوئی ٹرین رک جائے اور وہ جو ڈبہ میرے ڈبے کے برابر ہو کوئی زنانہ ڈبہ ہو اور زنانے ڈبے میں کوئی بے پردہ عورت بیٹھی ہو کیا معلوم کہ کی اس پر میری نظر اٹھ جائے اور کیا معلوم کہ کی نظر اٹھ جائے تو ہٹانے کے قابل نظر آپ مجھے دل دمانہ اتنے بڑے اللہ والے اور کتنا کام حضرت سے ہوا لیکن کس قدر تقواہ کس قدر ڈرتے تھے اپنے اور آج آج تو یہ زمانہ ہے کہ آپ کو بہادر سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم, ہم جو ہے بڑے اللہ والے ہیں اور اگر دیکھ بھی لیں گے تو ہم اور نظر ہٹا دیں گے لیکن اتنے بڑے مجدم کیا فرمائے کہ کیا خبر کہ میں اس نسل میری نظر اس پہ اگ جائے اور پھر میں ہٹانے کے قابل نہ رہ اور جب ایک طرف سے سیٹے جا رہے تھے ٹرین میں تو برابر میں ٹرین آ کر رکی راد بھی چھپے میں ایک بدنگائی کرنے والا تھا او وا کوئی دوسرے ڈبے میں دوسری ٹرین میں کوئی پنجابی جو ہے سفر کر رہا تھا نئی نئی شادی بھی تھی بے پردہ عورت تھی اس کو گھڑ گور کر دیکھنے لگا تو وہاں سے اس کا جو شوہر تھا اس, نے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس کی بیوی کو گور کے دیکھ رہا ہے تو اس نے غصے میں کہا کہ جتنا چاہے دیکھ لے لیکن رات کو میرے پاس ہی سوئے گی ریاضت نے فرمایا کہ اس کا جواب مجھے بہت پسند آیا اس لحاظ سے کہ اس قدر جو ہے اس نے تو اس کو سمجھو کہ آر دلا دی گیا کیسی گیروپور کی اور حماقت کی بات ہے بدنگاری کرنا اور اس سے حرام لذت لینا کتنی بے خوبی کی بات ہے اور یہ حضرت والا کی تعلیم دیکھو کہ کیسے اہتمالات قائم کیے گناہ سے بچنے کے کہ معلوم نہیں کہ برابر میں جو ہے وہ کوئی ایسے ٹرین آ کر رک جائے اس کا زرانہ ٹپا ہو اور اس میں کوئی پیپر اور چپکی کھلی ہوئی ہو پیپر دولت ہو اور نظر میری اس پہ اگ جائے اور ہٹانے کے قابل نہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کتنا بڑا بے وفائی کا سج باپو نے مگر اخرگی پے پتا کہانی نہیں جاتی مگر اخرے گانا پتر پن یہ پتر پن میں مجھے بچپن اور بچپن 55 تیرا بدرپن یہ بدرپن ہے نادا گلہ نہیں جاتی ہاں بچپنے سے مراد بیو قوبی بیوقوفی کہ یہی بچہ جیسے بےوقوف ہوتا ہے ایسی بیوقوفی کی بات اس بڑھاپے میں جب کہ قبر کی طرف منزل قبر کی قریب ہے اور پیر لٹکے ہوئے ہیں اگر ہمارے حضرت مدد فروشا فرماتے ہیں کہ پیر تو قبر میں ہے لیکن گردن تو باہر ہے تو یہی سمجھتے کہ ابھی ابھی جو ہے جوان ہیں حالت ہے نہ طاقت ہے نہ کچھ ہے اور قبر کے قریب بالکل منزر قریب ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کنئے دبلانی کیا ہے شیطانی کھوئے شیتانی پتہ مجھے حیرت ہے کا پوش دانی نہیں جاتی وہاں پہ تیری پوش دانی نہیں جاتی اج درش ہے تیرے گدری کو چو کری اجرش ہے تیرے کے گڑی کو کر لی بہ رے دور اس بدل جاتی نور سل پانی نہیں جاتی عجر کے دو بد شار سلطانی جاتی بپس بدل شان سل علید علید علید <علیقاب> رضی اللہ کی شان حضرت عالم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جنم اپنے حاضر کو کے لیے تو اس لیے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کے امیر علم کہاں ہیں ان کا خیال تھا کہ بہت عالیشان میں ہوگا کچھ اور بہت بہت ہی پہرا لگا ہوگا تو صحابہ نے کہا پورا واقعہ مولانا روبی نے بھی اپنی مستری میں بیان فرمایا اسی کے بدت نے اسی طرح سے سنایا تھا کہ صحابہ نے بتایا کہ امیر علمو گین تو ہمارے وہاں کہیں مدینہ شریف کے قبرستان میں کہیں آرام کر رہے ہوں وہاں جا کے دیکھ لو جب وہاں گئے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قبرستان میں तरफ کے نیچے بیٹا ہوا آرام کر رہا ہے اور کوئی کپڑے شاہی شاہی پوشاک کچھ نہیں ہے صرف ایک لنگی ہے جس سے وہ ان کی ناک سے لے کے گھٹنے تک سطح ٹکی ہوئی ہے اور جس پہ کوئی کپڑا آرام کر پارے اور ان کو دیکھ کر ان پر وہ गई تاریخ ہو گئی کہ وہ لرسنے لگے مولانا لونگی نے اس کو بیان ہے کہ سات جسموں کے ساتھ لڑکنے لگے اور حیرت کرنے لگے کہ ہم تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے لوگ ہیں اتنی सलामी ان کو سلامی دی جاتی ہے اور लगता है ان کا دربار لگتا ہے اور دولت اور بیش हमारे چیزیں وہاں ہوتی ہیں کبھی कि ہم کو क्या हो रहा لگا کہ آج ہم کو کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سات جسموں سے لڑک رہے ہیں اس کا جواب مولانا رومی نے بھرپایا کہ وہ مرض خدا اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ کانپنے لگے ایسے ہی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شہر حضرت الحمۃ پور اللہ علیہ کی بھی یہی شان تھے حضرت سماج ہے کہ میرے شہر کے بٹن سبزیوں کے اندر بھی کھلے رہتے تھے کرتے کے بٹن اور لنگی اور کرتا حضرت کا معمول کا لباس تھا اور ایک تفاظت کسی نواب صاحب کے ہاں جا رہے تھے وہاں نواب صاحب نے دعوت دی کے یہاں جا رہے تھے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اپنے شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ حضرت آپ کے کپڑے تو بالکل اجلے ہیں لیکن ٹوپی آپ کی میری ہو رہی ہے کوئی آپ دوسری ٹوپی سانپ والی پہن لیجیے تو حضرت پوری پوری نے فرمایا کہ میں میں نے یہ جو ٹوپی پہنا ہوا ہوں ابھی اس ٹوپی سے نماز پڑھی ہے اللہ کے دربار میں میں اس ٹوپی سے میں نے سدہ کیا ہے اور کسی انسان کے سامنے صاف ستھری ٹوپی چوپ ہے میں اسی حال میں جاؤں گا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کو دیکھ کر نواب صاحب کی کھاتے جی اللہ تعالی جس کے دل میں ہوتا ہے اس کی حیوت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہمارے حضرت می صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت حضرت نے سنایا تھا کہ وہاں ایک اور اس وقت آج ملکے جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا وہ کی جھاڑو بھی دیتا تھا لیکن میں جھاڑو بھی دیتا تھا جب باہر آتا تھا اس کو بڑی گالی بھی دیتا تھا نظر میں آئے کے لیے ایک تو خوف ہوتا ہے اور ایک خشیت ہوتی ہے خوف اور خشیت میں فرق ہے کہ خوف بڑی طاقت کا ہوتا ہے لیکن دل میں عظمت نہیں ہوتی عزت نہیں ہوتی اور خشیت اس کو کہتے ہیں کہ عظمت کے ساتھ بھی خوف تو ایسے دنیا دار بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے آفیسر ان کا قوف تو ہو سکتا ہے ماتحتوں پر لیکن ان کی عظمت اور خشیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر وہ دنیا دار اور اگر وہ اللہ والے ہیں تو ان کی عظمت بھی ہوتی ہے حضرت والا طبح نے سنایا تھا کہ ایک قدم بہت تنگ کرتا تھا ان کا ہیڈ میں ہے ہمارے حضرت میس سال میں پرچیزنگ مینیجر تھے اور زبردست پوسٹ تھی دنیا داری کے اعتبار سے کیونکہ رشوتیں کھانا وہ ایسی پوسٹ تھی جہاں رشوت بڑے آرام سے کھائی جا سکتی لاکھوں روپے کے زمانے میں سودے ہوتے تھے اور دنیا دار لوگوں کی کمیشن اس میں رکھ کے آرام سے کھا سکتے تھے لیکن ظاہر حضرت تو حضرت ہی تھے تو بہت دھمکیاں بھی ملتی رہتی تھیں اور بہت ہیڈ بھی ان کا تنگ کرتا رہتا تھا لیکن ایک دفعہ جب حضرت میرا احمد اللہ علیہ نے حضرت والا سے حضرت والا کے سر کی مالش کروا لیتے حضرت نی صاحب نے ملے تو حضرت نے عرض کیا میں بہت تنگ کرتا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے حضرت والا نے حضرت میر صاحب نے سنایا تھا کہ حضرت والا نے دیکھ کر اور لال لال آنکھوں سے پورا حضرت میر صاحب کو اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ ہم جلا کے خاک کر دیں گے تو حضرت میرا کہ حضرت انتظام فرما رہے ہیں تو جب حضرت ہنسنے لگے تو حضرت والا نے ڈانٹ کر فرمایا کیوں ہنستے ہم جو کہہ رہے ہیں دیکھو کہنا کہ ہم جلا کر خاک کر اگلے دن اگر مشکل میں گئے اپنے کام پر تو تھوڑا وہ جو ہے بار بار آ کے ہیڈ جو ہے وہ سلام کر رہا ہے اور بار بار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیریت پوچھ رہے ہیں یہ پیچھے پھر رہا ہے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ کل تک تو آپ کیا کر رہے تھے آج یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ خوش آمد کریں کہا کہ میرے رات کو برے برے پاپ آ رہے ہیں میرے ہاتھ کو پاپ میں آ رہے ہیں اور انہیں کیا کروں بندے سہان اللہ تعالیٰ ہے بچے تھے جس کے دن میں اللہ ہوتا ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں نافرمانیوں سے بچنے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا بس یہ ایک چیز حاصل ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ حاصل ہو اجب درویش ہے چھ رے کی بدڑی کو پہ دے دو رس بد شان سلطانی نہیں جاتی دے دو نت بدشان سلطانی نہیں جاتی کسی مخلص کی گایا پانی نہیں جاتی کسی کے پل سے جو نہیں جاتی محبت میں چوبی ہے جی آپ ہیں اپنے محبت میں کمی ہے اپنے پر بھی ہم کی اشکا پر ہیم کی ع محبت میں کمی ہے اپنے پر ہی کی انی نہیں جاتیوں نے پر غم کی عں نہیں جاتی کسی مختلف کی گایا کو نہیں جاتی میں ہوئے انیس سو چورانوے سولہ ستمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتنی بڑی نعمت سے نواز رکھنا کیا ہردوالا کے سفر ہوتے رہے امریکہ یونین لندن بنگلہ دیش اور عرب امارات اور کہاں کہاں ساؤتھ افریقہ لیکن ہردوالا کے اشعار میں ملبوزات میں کبھی بھی ہم کو کوئی ارد گرد کے ماحول کی اور سیاحت تفریحات اس قسم کا کوئی مضمون نظر ہی نہیں آتا شاید ہی کوئی ایسا ہو میری نظر سے کبھی نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی کا قرب اس نے ہر جگہ اللہ کا قرب اللہ کی محبت اللہ کے اللہ کی معرفت کی باتیں بلکہ سفر میں تو حضرت نے فرمایا بھی ہے ہو جاتی ہے میں تیز ہماری میں کیا جانچ مانا کہ بہت قید ہے وہ گل وطنی اپنے وطن میں رہنے میں بھی اللہ سے اپنے اپنے پیسے کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے وہاں بھی کیسے مانا کہ بہت کیسے حکب الوطنی میں ہو جاتی ہے میں غریب الوطنی پر اور جب پیر بھی غریب الوطن ہوں اور مریب بھی غریب الوطن ہوں دونوں اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہوں تو پھر ہو وہ جو شراب ہے محمد نہ پلاتے اس کی بات ہونی ہوتی ہے وہ یہ جو اشعار حضرت کے اخبار میں ایسے قربے علاقے ہیں اس کو حال میں بیان نہیں کر خدائے جو ہمارے حادی سے مبارکہ کے مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے سرم صاحیٰ نکاح بڑا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو اور سادگی ہو بےجا اخراجات میں پیسہ اڑانے سے بہتر ہے کہ وہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو سب جانتے ہی آج کل کی خبر خرابات ہو رہی ہے اور لڑکی کے ذمہ تو خصوصاً تاز کرتے ہیں کہ لڑکی کے ذمہ تو اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں بلکہ اس, اس کو الٹا شوہر کے ہاتھ سے دلوایا کہ اس کا محر بھی دینا شوہر کے ذمہ ہے اور جو کچھ بھی ہے نان نقہ وغیرہ سب شوہر کے ذمہ رکھا ہے اور آج جو معاملہ عجیب ہے کہ مطالبے کرتے ہیں کہ آپ کیا دیں گے لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں پھر لڑکی والے جو ہے پریشان ہیں وہ بےچارے باپ کو جو ہے وہ اتنی آمدنی نہیں ہے اور وہ کہاں سے لا کر دے اور بڑے بڑے مطالبے کرنے والے موجود ہیں اور ایک تو عظم فرماتے تھے کہ ایک تو باپ اپنے کلیجے کا ٹکڑا نکال کر دے رہا ہے اپنی بیٹی دے رہا ہے اور ان ظالموں کو افسوس ہے ان ظالموں پر کہ وہ اس کے ساتھ مال, مال بھی طلب کر رہے ہیں وہ کلیجے کے ٹکڑے کی کوئی نہیں اور پھر جو ہے وہ مال بھی باندھتے ہیں اور بازے ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ پھر ماں باپ کو مستقل بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور بیٹیوں کو ستاتے ہیں اپنی کو ستاتے ہیں اور ماں باپ سے پھر پیسہ نکلواتے ہیں اور پھر بازے والدین ہی ایسے دنیا دنیادار ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں کیا آسانیاں ہیں اللہ نے کیا آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ خود یہ اس میں جو ہے قرضے لے, لے لے کر بیٹی کے صدی کے کھانے اور بڑے بڑے زیورات بڑے بڑے جہیز اور نمائش اور کیا کچھ پٹاخے بازیاں اور گانے بجانے کیا کچھ خرافات آج کل نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اس وادت کو المایا سب کتاب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ جو خاندانوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں شکایتیں ہو رہی ہیں ناچاٹیاں ہو رہی ہیں حتیٰ کے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہو رہی یہ پرکت پالا جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو تو اتنا خرچہ کر کے کارس جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا تو پھر اس پر کیا ہوگا بے برکتی ہوگی, ہوگی ہوگی کار خالی اور انویٹیشن کارڈ میں لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سو سو روپے کا کارڈ تو عام ہے بالکل اور بعد لوگ تو آگ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں خود ہیں مہنگے مہنگے کارڈ چھپتے ہیں اور کیا ہے کہ وہ آخرکار لڑکی کی چوکری میں جاتے ہیں چاہے پانچ سو کا چھپے چاہے سو کا چھپے جانا تو اسے لڑکی کی چوکری ویسی کا آباد سے کیا فائدہ ہمارے حضرت سناتے تھے کہ بنیا تھا بہت ہی کنجوس مکھی چوس اور مکھی چوس کی تعریف بھی فرماتے تھے حضرت مکھی چوس کا مطلب یہ ہے کہ بنیا کے شوربے مکھی گر اور جب اس کو نکال اور کے اوڑھنے لگی تو اس نے بڑوں ہاتھ مار کے پکڑ لیا کہا کہ میرا شوربا چوری کر کے لے جا رہے ہیں اس کو بھی چوس لیا میرا شوربا چوری کر ایسا تجوز تھا تو بہت لوگ اس کو لان تان کرتے رہتے تھے اور جب بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو گھر والوں نے سمجھایا کہ بھائی کوئی ایسا کام کرو تمہیں تمہاری بہت بدنامی ہے کہ تم کنجوس ہو کوئی ایسی کام کرو کہ بھائی اتنی دولت تم نے اکٹھی کر رکھی ہے کچھ کام ایسا کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کرے کچھ تمہیں اچھا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اس نے کہا خوب اچھی دعوت کری اور دعوت علاوہ دے کر को کو نوکر کو اور دوڑا کر دیا کہ جب مہمان کھانا کھا کے جانے لگے ایک ایک اشرف ہر مہمان کو دے دینا اور خود درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب تو لوگ میری بہت واہ واہ کریں گے تو اب جب مہمان جانے لگے کھانا کھا کے تو وہ ایک ایک اشرفی دیتا گیا تو اس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ ارے بہت ہی کنجوس نکلا کم بہت ایک اشرفی بھی دی دو دو دو دے سکتا رہ سے کیا فہ کھانا کھاتے لوگ کوئی نہ کوئی شکایت زبان پہ لا کے جاتے ہیں کہ ہمیں پوچھا نہیں کوئی ہے کہ ہمیں اور کھانے میں نمک تیز تھا کوئی کہتا ہے مرچیں تیز تھی اچھا طریقہ ہے کھانا کم کھلانے کا مرچیں تیز کر دی ہے جنگین زیادہ ڈال دیا گھٹے بکری کا گوشت تھا غرض یہ کہ مخلوق کو راضی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں کو راضی کرنے کے بجائے کو راضی کرو مخلوط تو خطوں خود بخود ہاتھ جوڑ کے آ جائے گی خبر فرما رہے ہیں کہ بیجا اخراجات نے پیسہ اڑانے سے پیشہ ہے کہ وہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو داماد کو دے دو مسجد میں دری بھجوا دو کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر لو غرض اپنے شہر سے مشورہ کر کے کسی صحیح مصرف میں لگا دو دعوت ولیمہ جو مسنون ہے وہ لڑکے کے لیے ہے جس کے گھر بیوی آتی ہے مگر آج الٹا معاملہ ہے لڑکی والا بھی لڑکے کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں باراتیوں کے کھلانے پلانے پر لاکھوں روپئے خرچ کرتا ہے جن کی پانچ لڑکیاں ہیں وہ چھ لاکھ کا انتظام سوچتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے چوری کرتا ہے ٹاکہ مارتا ہے رشوت لیتا ہے ہوتا یہ ہے یا خصوصاً سرکاری دفتروں میں بھی ہوتا ہے اور کام کاج کاروبار میں بھی ہوتا ہے لوگ جھوٹ بولنا دھوکے بازی کر کے کیونکہ ان پر دباؤ پڑتا ہے کہہ رہی تھا بیٹی کی شادی کرنی ہے یہ جی لاؤ وہ لاؤ اب روز کی سنتے سنتے بیچارہ کام اس کے پک جاتے ہیں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے خشہ فرضی کہ وہ پہلے زمانے میں جب آدمی گھر سے نکلتا تھا تو کہتا تھا یا اللہ خیر کیجیے گا اور جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ للہ اللہ کا شکر ہے فون کیا اب زمانہ بدل گیا وہ کہتے ہیں کہ اب جب آدمی باہر جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شکر ہوں اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتے اللہ صحیح کیجیے تو بھائی ہم, ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں اور نیک صحبتوں میں جائیں اور دین کی باتیں سنیں دین کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کس کی کیا ذمہ داری رکھی ہے جب عورت اور کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں کوئی لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ کسی قسم کا لیور چہیز کسی قسم کی ذمہ داری اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالی جتنی بھی ذمہ داری ڈالی ہے وہ بھی ایک حد تک ہے مرد کی ذمہ داری یہ نہیں کہ اس کو بھی لاکھوں چوری ڈاکہ کر کے لا کے دینا پڑے گا جو ذمہ داری اللہ نے مرد کے لیے رکھی ہے وہ مرد پوری کرے اور جو عورت کے لیے رکھی ہے وہ عورت پوری کرے عورت کے ذمہ اللہ نے کسی قسم کا نکاح کا خرچ نہیں رکھا بلکہ وہ تو ماں باپ اپنے اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے رہے ہیں تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کو 16, 17, برس اٹھارہ برس بیس برس جتنی عمر کی لڑکی ہے آپ نے اس کو پالا کھلایا پلایا تربیت دی اور ایک بات خاص اور بھی ہے کہ بھائی آج کل لوگ جو ہیں وہ لڑکیوں کو پڑھانے پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اگر تھوڑا بہت کم پڑی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو میرے عزیز ہو اور بزرگوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو کہ یہ پڑھائی جو ہے یہ کالج اور اسکول کی پڑھائی قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے قیامت بہت دور ہے گی دنیا میں بھی کسی کام کی نہیں دیکھی ہاں اگر آپ نے نوکری کرانی ہو اس کو نوکرانی بنانا ہے چپراسن بنانا ہے مارتی بنانا ہے فضائی مارتی بنانا ہے تو بے شک پھر آپ اس کو پڑھا لو لیکن اگر آپ کو اس کا گھر بار دیکھنا ہے کہ گھر بار اس کا امن سے رہے اور اس کے گھر میں آفیت ہو محبت ہو امن ہو تو اگر سیکھ لانا ہی ہے اس کو بھائی تو تھوڑا लिखना تو لکھنا ہے بتنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے لیکن اتنا زیادہ پڑھانا ایم ایچ سی کرانا اور بڑی بڑی پڑھائیاں پی ایچ ڈی کرانا یہ کیس سے اس کا مطلب تو صرف یہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو سپر مارکیٹوں میں دفتروں میں رہے دفتر آئی کا وہ بنانا چاہتے ہیں دہائی پھیل دل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا اور گھر میں کیا ہو رہا ہے کھانا پکانا جو اصلی ویور ہے لڑکیوں کا وہ یہی ہے کہ بھئی ان کو دین سکھاؤ ان کو لکھنا پڑھنا بھی تھوڑا بہت سکھا دو منع نہیں لیکن اتنا زیادہ لکھانا پڑھانا کہ ان کی ان کو پیپردہ ماحول میں بھیجنا مخلوط یعنی لڑکے, لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ سب حرام ہے اور اس سے اتنی خرابات اور فساد پیدا ہو رہا ہے کہ پوچھے نہیں اس قدر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے تو بہرحال ان کو اگر سکھانا ہی ہے تو ان کا زیر ان کو سکھاؤ ان کو اخلاق سکھاؤ ان کو آداب سکھاؤ ان کو سینا درونا سکھاؤ ان کو گرداری سکھاؤ ان کو کھانا پکانا سکھاؤ اور اچھے طریقے سے گھر پہ رکھنا صفائی ستھرائی یہ ہے تربیت بیٹیوں کی اگر دے سکتے ہو تو یہ تربیت دو اتنا یاد رکھو کہ والدین کو جو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ بیٹی کی تربیت کیسے اور گھروں میں جا کر لڑکیاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو پکانا آتا نہیں پازار سے لا کے خلاف اب بیچارے کی محدود آمدنی ہے وہ کہاں سے لے لانا پذار سے کے آگوں کھلائے گا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر عورت کہتی ہے کہ خرچہ جو ہے بہت کم ہے مجھے بھی نوکری کرنی ہے پھر عورت کہیں جا رہی ہے نوکری کرنے مرد کہیں جا رہا ہے نوکری کرنے اب بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی طبیعت کم کرے گا بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں اور ٹیک کیئر سینٹر اور کیا کہتے ہیں اس کو فری اسکول میں جان چھوٹی ہماری سر سے جان چھوٹی اب وہ جو بھی سیکھ رہے ہیں جو جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں یہی, م... یہی ہمارا معاشر ہے اسی سے تو تعمیر ہو رہا ہے کہ نہ اولاد کو بچ باپ کی محبت مل رہی ہے اور نہ اولاد کی آنکھوں سے اولاد سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے ان کو حوالے کر دیتے ہیں آیا ہوں کہ اور ماسیوں کے اور اسکول والوں کے تو کہاں سے عزت کریں گے ماں باپ کی کہاں سے محبت ہوگی پیدا بہت ساری خراریاں ہیں اس میں حضرت خان بھی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ عورتوں کے لیے یہ علوم زیادہ علوم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک حد تک جو موٹے موٹے شرعی لوگ ہیں وہ ان کو سکھا دیا جائے بس کاغذی ہے کیونکہ عورت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو عرض نماز نماز پڑھتی رہے فرض نماز پڑھتی رہے روزے وقت رکھ لے اور زکات دے دے اور استطاعت ہو تو حج کر لیا جو بھی بنیادی ارکان ہیں اس کے علاوہ شوہر کی خدمت کرے اور شوہر کو راضی رکھے اگر شوہر اس سے راضی رہے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھ دروازوں میں اس کو فرمائیں گے کہ جس جنت کے دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے ہے کتنی بڑی پریشانات ہے اور کو راضی رکھنا یہاں تو لڑائیاں ہو رہی ہیں وجہ یہی ہے ایک تو خرچ کے اندر خرچ کے اندر داری اور گھر داری نہیں تو اور اب کپڑا چاہیے تو ریڈی میڈ اب ریڈی میڈ لینے جاؤں تو ریٹ ایک جوڑا پانچ پانچ ہزار کا چھ چھ ہزار کا جس کی جیسی جیسی دکان پہ جاؤ گے جتنی اونچی دکان ہوگی ویسے اتنا ریٹ ہوگا تو اب اب یہ سب اگر خود آتا ہوگا اور رکھ رکھاؤ آتا ہوگا اور گرداری آتی ہوگی تو کفایت سے چلیں گے وہی منع تو کوئی نہیں ہے اس کے تعلق ہو تو پدارت سے بھی خرید لیا جائے لیکن اب نہیں ہے اب وہ زبردستی پدارتھ سے خریدنا ہے اب خا... خاون جو ہے پریشان ہے تو اس کے تمقادی نہیں, نہیں ہے کہ وہ آپ کو بار بار ایسے جوڑا دلائیں ایک دفعہ دلا دیا دو ڈبہ دلا دیا کہاں تک اس, اس کے جی برداشت نہیں کرتی یہ سب جگہوں کے یہ جی اصل چیزیں جگڑے جس سے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت ہو رہا ہے اب وہ بازی, بازی عورتیں عجیب بات کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو جی ہے وہ چونکہ اس لائن کے نہیں ہے دین کے نہیں دین کی طرف مائل نہیں ارے شوہر کیسا بھی ہو دیکھو جی اگر شوہر جو جی ہے کس کس مزاج کا بھی ہو کیسا بھی ہو بے نمازی صحیح لیکن ہمارا تو شوہر ہے عورت کو عورت سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا تو شوہر ہے وہاں یہ پابندی نہیں لگائے کہ شوہر اگر دیندار ہو تو ایسا کرو دیندار نہ ہو تو اس کو کیا لاتمات ہو شوہر تو شوہر ہے شوہر کیسا بھی ہو اس کے قابل بھی نہ ہو لیکن عورت کا فرض ہے کہ شوہر کو لازمی اٹھے ہاں اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے اس میں بھی جہاں تک جائے حد ہو تب اس کی بات مانے معلوم کر لیں وہ کیا نکر کرام سے کہ کیا چیز جائز ہے کیا نہ جائز جو بالکل نہ جائز ہو وہ ہر چیز نہ کرے ایک تو جان بھی دے دے نہ کرے لیکن جہاں جائز ہو جو چیز اس کو کرے اپنے نوافل عبادات کو بھی ملتوی کر دے شوہر کی خدمت کے لیے شوہر کے آرام کے لیے یہ سب سب سے اتنی بڑی عبادت ہے شوہر کی خدمت مگر افسوس ہے کہ ہمارے یہاں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہتے شوہر دیدار نہیں ان کی خدمت کر کے ہمیں کیا ملے گا ارے آپ کا تو شوہر ہے آپ اپنا فرض ادا کریں تو کہتے ہمارے شہر اس لائن کے نہیں ہیں تو کیسی چوقی کی بات ہے کوئی شوہر شہر ہے کیا اگر اس لائن کا نہ ہوگا تو کیا وہ شوہر نہ رہے گا تو اس لیے ہمیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے اور ہم اپنے ذمہ دار ہیں اس لیے شوہروں کو خوش رکھنا اور تین کی عورتوں کی ذمہ داری ہے غرض اپنے شہر سے مشورہ کر کے کسی صحیح مسلب میں لگا دعوت ونیما جو مصنوع ہے وہ لڑکے کے لیے ہے جس کے گھر بیوی آتی ہے مگر آج الٹا معاملہ ہے لڑکی والا بھی لڑکے کے ہمراہ آنے والے سینکڑوں باراتیوں کے کھلانے پلانے پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے جس کی پانچ لڑکیاں وہ چھ لاکھ کا انتظام سوچتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے چوری کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے رشوت لیتا ہے اور لڑکے والوں پر بھی اتنی بڑی دعوت ونیما کرنا ضروری نہیں کہ شامیہ لگے دس ہزار آدمی آئے لاکھوں روپئے کھلانے میں خرچ ہوں پانچ آدمی سے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اگر کسی خاندان والے کو نہ بلائے تو اس کو شکایت کا کوئی حق نہیں کراچی تو بہت بڑا شہر ہے مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی حضرت عبدالرحمان بن ناؤ رضی اللہ علیہ اپنی دعوت ولیمہ میں نہیں بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر خوشبو کا پیلا رنگ لگا دیکھ کر اندازہ لگایا اور پوچھا کہ شاید تم نے نکاح کر لیا لیکن آپ کو ذرا بھی ناگاواری نہیں ہوئی کہ تم نے ہمیں دعوت ولیمہ میں کیوں نہیں بلایا میرے شہر شاہ رستاؤں نے ایک بہت بڑے اور مؤزب خاندان میں اپنی بیٹی تھی کی پروفیسر حکیم ارفان اللہ صاحب مجلس دیوبند کے ممبر اور کالج علی گڑھ کے بہت بڑے حکیم تھے حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو لانا اور ایک بچے کو اور لے آنا یعنی علی گڑھ سے ہر دوئی تین آدمی سے زیادہ نہ آئے بس ابا جان آئے بیٹا جو داماد بننے والا ہے اور ایک بچہ اور لا سکتے ہیں چوتھا آدمی نہیں آئے گا اس کو کہتے ہیں سادگی لیکن آپ کہتے ہیں کہ سادگی اختیار کرنے سے ناک کٹ جائے گی اور ناپ کو اللہ کے حاصل ہے اگر سادگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری عزت ہوتی ہے فرماتے تھے کہ جب جس کو اللہ تعالیٰ عزت سے رکھے تو ساری مغلوں اس کی عزت کرنے سے مجبور ہو جاتی ہے نکاح میں اطراف کا وباب یہ ہے کہ جب سے امت شادی بیاہ کے موقع پر خرابات اور تکلو پان میں مبتلا ہوئی اس وقت مقرول ہونے سونی قرضے رشوت دینے جیسی برائیوں میں مبتلا ہو گئی اور ان برائیوں کی جڑ یہی کھول خرچی اور اطراف ہے جب نکاح کی برکت کم خرچ کرنے میں ہے تو امت برکت کیوں نہیں لیتی زیادہ خرچ کر کے اور نام و نمود کر کے برکت سے محروم ہوتی پٹاسے بازی میں لاکھوں روپے کا وہ فائر ورس ہوتا ہے کمپنیاں ایسی کھل گئی ہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے دو ہٹاتے چھوڑتے رہتے لاکھوں روپئے سمجھو کہ گویا آپ نے مارکیٹ سے اس کو آگ لگا دی اپنے روپئے کیسی عماقت اور جہالت کی بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں کیسی جہالت ہے اللہ تعالیٰ نے حفاظت اور ایک بات آتی ہے اگر کرنی کی کہ آرام سے رہنا ہو تو خرچ میں اعتدال رکھو بس آرام سے رہنے کا طریقہ یہ کفایت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احتجاج خرچ میں احتجاج ہوں اور ہمارے مذہب کا ایک اصول کیا بہترین سنہری اصول کہ کیسے پتا چلے کہ ہم یہ خرچ کریں یا نہ کریں اور اتنی اچھی بات ہے نے فرمائی کہ ضروری چیز ہو تو خرید لو اور ضروری کا یہ فائدہ بتایا کہ جس چیز کے نہ ہونے سے ضرور ہو جس چیز کے نہ ہونے سے ضرور ہو وہ تو ہے ضروری کو ہے ضروری یعنی جب چیز خرید رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہوئی تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا اگر دل کہے کہ ہاں نقصان پہنچے گا تو خرید خریدوں اور اگر کہے کہ نہیں اگر اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ پھر ظاہر ضروری ہے کہ اس کو نہ خریدوں بس یہ اس کی خرید جاؤ وہ چیز تو یہ, یہ چیز قبول سامنے رکھو یہ ضروری وہ ہے اس کے نہ ہونے سے غرب ہو بس اللہ تعالیٰ ہماری بات قبول فرمائے عمل کی توقع نصیب ہوا اچھا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Oh, oh, oh.